لا على عباده الذين استغا اللهم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالبل الانسان على نفسه كثير ولو القى معذرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون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 اللہم صلی علی سیدنا محمد, محمد کئی دن سے مارپت نفس کا عنوان چل رہا ہے کہ انسان کو اپنے من کا پتہ ہونا چاہیے اپنے نفس کی مارفت حاصل کرے گا تو پھر اصلاح آسان ہوگی اللہ ہر العزت کی مارفت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک نعمت دی ہے جسے ضمیر کہتے ہیں وہ انسان کو صحیح صورت حال بتاتی رہتی ہے چناتی سنوان کے تحت ہم نے پہلے اس بات پہ گفتگو کی کہ انسان کے اندر تین مختلف پہلو ہیں انداز ہیں ایک حیوانیت کا پہلو ہے اس حیوانیت کے پہلو کو کنٹرول کرنا چاہیے قابو کرنا چاہیے ضرورت کے مطابق اس کو پورا کرے اور ضرورت سے اوپر اس کو کنٹرول کر لے مث کھانا پینا یہ جانوروں کا کام ہے وہ ہر وقت چرتے رہتے ہیں یہی کام کرتے رہتے ہیں مگر انسان کھانے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں ہوا وہ تو ایک ضرورت ہے ضرورت کو ضرورت کے بقدر رکھے تیسرا حیوانوں کے اندر ایک خاص کام جمع اس کی بھی تفصیل بتائی انسان اپنی شہوات و خواہشات پر قابو کرے نکاح کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو جائز اور حلال طریقہ عطا فرمایا اپنی ضرورت کو پورا کرے حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے اس کی تفصیل میں ہی دو دن گزر گئے آج ایک دوسرا پہلو ہے انسان کی شخصیت کا جسے شیطانیت کہتے ہیں پہلے پہلو کو حیوانیت کہتے ہیں اور دوسرے پہلو کو شیطانیت کہتے ہیں آج اس کے اوپر بات ہوگی امید ہے کہ بات مختصر ہوگی چونکہ جمعہ کا دن ہے محفل زیادہ لمبی نہیں ہو سکتی لیکن انشاءاللہ کل اور پرسوں بشرط زندگی دو اہم عنوانات ہیں ایک تو یہ کہ بیوی کو خاوند کے ساتھ گھر میں کیسے رہنا چاہیے ایک دن یہ عنوان ہوگا اور ایک دن یہ عنوان ہوگا کہ خاوند کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے گھروں کے جھگڑے گھروں کی مصیبتیں جنہوں نے گھر کے سکون کو تباہ کر دیا ہے اس عنوان پر گفتگو وقت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لہذا ہفتہ اور اتوار کے دو دن ان مضامین کے لیے رکھے گئے آج کا عنوان ہے انسان کی شخصیت کے اندر شیطانیت کا پہلو ہر انسان اپنے اندر ایک جذبہ دیکھتا ہے جس کو مکر فریب جلد بازی زد ہٹ دھرمی اور فتنا فساد کہتے ہیں یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے عورتوں میں بھی لیکن چونکہ بیان عورتوں میں کیے جا رہے ہیں اس لیے عورتوں ہی کا نام لیا جاتا ہے تو کسی کے دل میں یہ بات نہ جائے کہ مرد کون سے فرشتے ہیں ان میں بھی یہ ساری برائیاں ہوتی ہیں مگر مردوں کے مجموں میں مردوں کی بات کی جاتی ہے عورتوں کے مجموعوں میں عورتوں کا سیدھا استعمال کیا جاتا ہے تاہم یہ برائیاں ہیں مرد میں ہیں تو بھی بری عورت میں ہیں تو بھی بری یہ جو پہلو ہے انسان کا کہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے جب اس کو اختیار مل جاتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو ایضا پہنچاتا ہے تکلیف دیتا ہے لوگوں پر اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے ان کے جائز حقوق کو بھی تلف کرتا ہے اس کا نام شیطانیت ہے یہ چیز ہر انسان کی شخصیت میں ہوتی ہے تاہم عورت کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں ہر دور میں یہ شیطانیت کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے مثال کے طور پر اگر وہ بیوی بنی تو اب اس کی کوشش اور چاہت یہ ہوتی ہے کہ خامد میری مٹھی میں ایسا آئے کہ جب چاہوں میں اس کو نچا سکوں میرے اشاروں پہ ناچے میری ڈکٹیشن لینے والا بن جائے اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے عبادتیں بھی کرتی ہے عام طور پر دیکھا گیا کہ عورت کے لمبے لمبے نفل اللہ کی رضا کے لیے تو تھوڑے ہوتے ہیں یا اولاد مانگنے کے لیے ہوتے ہیں یا خامند کو قابو کرنے کے لیے ہوتے ہیں بعض مردوں کو جن کو تسخیر کرنے کا عمل سے فرصت نہیں ہوتی اور عورتوں کو خامند کو تسخیر کا عمل کرنے سے فرصت نہیں ہوتی ان بیچاروں کے لیے خامد بھی جن کی مانندی ہوتا ہے پتہ کب نازل ہو اور اس کا کیا موڈ ہو تو اس لیے یہ ہر وقت پڑھائیاں کرتی ہیں ان کو آپ کہہ دیں کہ تمہیں دن میں ایک ہزار تصبی پڑھنی ہیں تو یہ بیچاریاں کھانا پینا بھی چھوڑ دیں گی اتنی تسبیحات پڑھیں گی کہ خامد میرے ہاتھ میں آ جائے شریعت نے جو حقوق متعین کیے وہ بیوی کے خامن کو پورے کرنے چاہیے جو ماں باپ کے متعین کیے وہ ماں باپ کے پورے کرنے چاہیے ایک کو پورا کرنا اور دوسرے کو نظر انداز کر دینا یہی تو انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا بیوی بی کو ایسا عمل کرنے کی کوئی اجازت نہیں کہ جو وہ خامند کو اتنا قابو میں لے آئے کہ اگر خلاف شرح بات بھی کہہ دے تو خامند اس پر آمین کہہ دے یہ مسئلے کی بات ذرا اچھی طرح سمجھ لے کہ کوئی ایسا عمل کرنا وظیفہ کرنا کہ ہمیں خاوند ایسا ہو جائے کہ ہم کہہ دیں دن ہے تو وہ کہے دن ہے ہم کہیں رات ہے تو وہ کہے رات ہے ایسا وظیفہ کرنے کی اجازت نہیں شرعی حدود کے اندر عورت کے جو حقوق ہیں ہاں وہ حقوق اسے ملنے چاہیے وہ اس کا حق ہے مگر آج تو خامد گھر میں حق بھی پورے کر رہا ہوتا ہے مگر پھر بھی عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کو غلام بے دام کی طرح ہمارے سامنے ہونا چاہیے حکومت ہماری چلے اور خامد کو تو جہاں ہم نے استعمال کرنا ہو لوگوں کو دکھا دیں کہ یہ خاود ہے اور باقی ہمارا اپنا ایک حکم ہو کہ جو گھر کے اندر چل رہا ہو اس لیے بات بات پہ جھگڑے کر دیتی ہیں بچیوں کے رشتے کے بارے میں جھگڑے بچیوں کی تعلیم کے بارے میں جھگڑے تاہم اس عنوان کو تو انشاءاللہ کھولیں گے بات, بات اصل یہ بتانی تھی کہ بسا اوقات جب عورت کو کھانے کو مل جاتا ہے گھر کے اندر آسودگی ہوتی ہے تو پھر اسے اس قسم کی سیاستیں سوجتی ہیں اس سیاست کو شیطانیت کہتے ہیں لگائی بچھائی کرنا جوڑ توڑ کرنا اگر گھر میں اس کو سکھ ملے اور کھانے پینے کو خوب ملے کام کوئی نہ ہو تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ آئیڈیل مینز برین ورک شاپ تو پھر عورت کا دماغ وہ پھر شیطان کی ورک شاپ بن جاتا ہے یہ کبھی اپنے میاں کو اس کی بہن سے متنفر کرتی ہے کبھی اس کی ماں سے متنفر کرتی ہے کبھی اس کے بھائی سے متنفر کرتی ہے یہ جوڑ توڑ کی ملکہ بن جاتی ہے ہر وقت ایسی ایسی باتیں سوچتی ہے اور کئی باتیں جو خاوند کو نریٹ کرتی ہے وہ باتیں کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہیں مگر ان میں اپنا انداز ملا لیتی ہے فکرا نقل ایسے کیا کہ کہنے والے کا مقصد کچھ اور تھا مگر نقل کرتے ہوئے مقصد کچھ اور بنا دیا اس کو کہتے ہیں کل الحق یرید بہل باطل بات تو سچ ٹیک ہے نا مگر مقصد برا نکالنا تو عام طور پر چونکہ گھر کی کارگزاری بیوی ہی خامند کو سناتی ہے لہذا دیکھا یہ گیا کہ اگر اس کے اندر انصاف نہیں شریعت کی پاسداری نہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایسا رنگ دے کر پیش کرے گی کہ خاوند کو رشتہ داروں سے دور کرتی چلی جائے گی یہ شیطانیت کا ایک جذبہ ہے جو عورت کو خلاف شریعت کاموں پر اکساتا ہے ہر وقت دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھنا اور اچھائیوں کو نظر انداز کرتے رہنا یہی تو ایک بری عادت ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے آپ ذرا غور کیجیے ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی اس کی سوچ پاک ہوتی ہے اس کی سوچ کے اندر خوشبو ہوتی ہے لہذا یہ باغ کی تلاش میں رہتی ہے پھولوں پر بیٹھتی ہے پھلوں پر بیٹھتی ہے پھلوں کے رس چوستی ہے معتر فضاؤں کے اندر وقت گزارنے کے بعد جب یہ واپس آتی ہے تو شہد بناتی ہے جو اس قدر میٹھا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے گندی مکھی یہ گندی مکھی اس کی سوچ گندی یہ ہر وقت گندگی کی تلاش میں ہوتی ہے پورا صاف ستھرا گھر ہوگا لیکن جہاں ٹریش کین پڑا ہوگا گند ہوگا یہ وہی مکھھی جا کر بیٹھے گی انسان کے خوبصورت جسم میں اگر کہیں تھوڑا سا بھی کوئی زخم ہوگا پیپ ہوگی تو یہ مکھھی فوراً وہی بدبودار پیپ پینے کے لیے پہنچ جائے گی تو یہ گندی مکھی کہلاتی ہے اس لیے کہ سوچ بھی گندی جس کی تلاش میں ہے وہ بھی گندی تو اس لیے اس کو گندی مکھی کہتے ہیں اسی طرح کچھ انسان ہوتے ہیں جو شہد کی مکھھی کی مانے دھوتے ہیں اور کچھ انسان گندی مکھی کی مانے دھوتے ہیں جو شہد کی مکھھی کی مانے دھوتے ہیں ان کی سوچ پاک ہوتی ہے وہ ہر وقت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سوچتے بھی ہیں دوسروں میں بھی دیکھتے ہیں تو ان کی صفات پہ نظر رکھتے ہیں ان کی اچھائیوں پہ نظر رکھتے ہیں ان کی برائیوں کو درگزر کر دیتے ہیں اور ان کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں یہ لوگ شہد کی مکھی کی ماند ہیں اور کچھ گندی مکھی کی طرح جس بندے پہ نظر ڈالتے ہیں اسی کے عیب چنتے ہیں جس بندے کو دیکھتے ہیں اسی میں ان کو خامیاں نظر آتی ہیں چنانچہ ان کو دنیا میں کوئی اچھا نظر ہی نہیں آتا اس کی بنیادی وجہ ان کے اپنے سوچ کے اندر گندگی ہوتی ہے تو ہم شہد کی مکھی کی طرح بنیں گندی مکھھی طرح بن کر زندگی نہ گزاریں تو اگر گھر کے اندر بیوی کی سوچ شہد کی مکھی کی طرح ہے تو یہ دوسروں کی بھلائیوں کو اچھائیوں کو نظر میں رکھے گی اور گھر کے ماحول ماحول کو پرسکون بنا دے گی اور اگر اس کی سوچ گندی مکھی جیسی بن گئی تو بس ہر وقت یہ دوربین فٹ کر کے بیٹھے گی کبھی میاں کبھی اپنی سانس کے اندر برائیاں ڈھونڈ رہی ہے کبھی نن میں برائیاں ڈھونڈ رہی ہے کبھی کسی اور میں برائیاں ڈھونڈ رہی ہے اور کبھی خود خامد میں برائیاں ڈھونڈ رہی ہے ایسی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ خام کی برائیاں ڈھونڈ کر اس کو بھی لیور کے طور پہ استعمال کرتی ہیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے میاں ان کے ساتھ جتنا مرضی محبت و پیار سے رہے مگر یہ اس کی کسی بات کا کوئی احسان نہیں مانے گی ہاں تم جو کرتے ہو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہو میرے لیے کیا کرتے ہو اور پھر بچوں کو اس طرح استعمال کرتی ہے کہ مقصد اپنا پورا کرنا ہوتا ہے بچے چاہتے ہیں ہم باہر جائیں مگر نیت اپنی ہوتی ہے اور بچوں کو سکھا دیا کہ ابو سے کو باہر لے کے جائیں تو بچوں کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتی ہے مقصد اپنا نکالتی ہے احسان خامد کا نہیں مانتی سارا مہینہ وہ اچھا رہا مگر اس مہینے پر نظر نہیں ہوگی اگر ایک دن کوئی بات کڑوی کسیلی ہو گئی تو بس وہ ایک بات خامن کی برائی کے لیے کافی ہوگی یہ عدم توازن اچھا نہیں انسان کی اچھائیوں کو بھی دیکھو انسان کی برائیوں کو بھی دیکھو اگر اچھائیاں زیادہ ہیں تو وہ انسان اچھا ہے اور اگر برائیاں زیادہ ہیں تو پھر وہ انسان برا ہے بہرحال یہ جو شیطانیت کا پہلو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے ہمارے مشاہد نے فرمایا کہ مرد اگر کدال لے کر بھی اپنے گھر کو تباہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر پاتا عورت سوئی لے کر بھی اپنے گھر کو تباہ کرنے بیٹھے تو وہ جلدی تباہ کر لیا کرتی ہے تو یہ بیوی بی اپنے میاں کو پھر سلو پوائزننگ کرتی ہے جریبی رشتے ناتوں کو توڑ دیتی ہے اور یہ چیز انتہائی بری ہے اور یہی جوان بیوی بی جو سانس کو برا کہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اسے مجھے بیٹی بنا کے رکھنا چاہیے میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے میرے لیے محبت ہونی چاہیے جو سب چیزیں سانس سے توقع کرتی ہے جب یہی ذرا عمر بڑی ہو کر ساس بن جاتی ہے یہ وہی کام کرنے لگ جاتی ہے جو بری ساسیں کیا کرتی ہے چنانچہ سانس بن کر اس کو اجارہ داری کی جو ہے وہ حیثیت مل جاتی ہے اب یہ اپنا حکم چلاتی ہے اب بیٹے کی شادی ہوئی تو بہو کی جائز ضروریات کو بھی پورا نہیں ہونے دیتی یہ چاہتی ہے کہ بیٹا میری مٹھی میں رہے حتیٰ کہ چھوٹے موٹے خرچ کی, کی بھی کوئی بات ہے پہلے مجھ سے اپروول ملے اور پھر بیوی کوئی کام کر سکے یہ جو صاف کے ذہن میں انو سی دینے کی بات سما جاتی ہے نا کہ, می... کہ میرا بیٹا ہر بات میں پہلے مجھ سے این او سی لے پھر بیوی سے بات کرے یہ چیز شیطانیت کا پہلو ہے بیٹے کی شادی کے بعد زندگی کے دو حصے ہیں ایک بیوی کے ساتھ حصہ یہ اس کا پرائیویٹ حصہ ہے ماں کو چاہیے کہ بیٹے کو اتنا موقع دے یہ نہ ہو کہ اس کا دم گھٹے اور اس کو گھر میں اپنی بیوی کے لیے کوئی کھانے کی چیز لانی بھی مصیبت ہو جائے ایسا بھی دیکھا گیا کہ خامد اپنی بیوی بی کے لیے گھر میں کوئی چیز لا ہی نہیں سکتا اس لیے کہ امی برا کہے گی تو جب ساس بنتی ہے تو ذرا دل کو بڑا کر لے اور کہے کہ اب شریعت نے جو حقوق طے کیے ہیں وہ اسی طرح اسی طرح ہونے تو اس لیے چاہیے تو عورت جب ساس بنتی ہے پھر اس کو اپنا اختیار دکھانے کی جو ہے وہ چاہت ہوتی ہے کہ دیکھو بات میری چلے گی حکم میرا چلے گا اجازت میری چلے گی ذرا تم نے میری اجازت کے بغیر کچھ ایسا ویسا کیا دیکھا میں تمہیں ابھی میکے پہنچا دوں گا حالانکہ جب یہ خود بیوی تھی تو انہی باتوں پہ یہ روتی تھی اب جب ساس بن گئی تو یہی باتیں ساری کرتی پھرتی ہے اتنی بسا بڑھیا ہو کر یہ سالمہ بن جاتی ہے الامان والحفی چنانچے ایک بچی کی شادی ہوئی یو کے میں خالہ کے گھر وہ پاکستان کی رہنے والی بچی تھی نیک تھی عالمہ تھی اس نے یہ واقعہ اپنے حالات میں خود اس کے ساتھ چھ مہینے ایک سال گزارا جیسے گزار سکتی تھی ایک سال کے بعد میں نے اسے سمجھانا شروع کیا خامن کو کہ یہ نشہ اچھا نہیں یہ اچھا نہیں اچھے انداز سے پیار کے انداز سے خامد کوشش کرنے لگا کہ بھائی وہ نشے کو چھوڑے لیکن کبھی کبھی وہ پھر جو ہے نشہ کر لیتا خیر یہ بات چلتی رہی بنا آخر ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ صرف پیتا ہی نہیں اس نے تو باقاعدہ ایک لڑکی کو بیوی کے طور پر بھی رکھا ہوا ہے کہنے لگی کہ اب تو میرے ضبط کے بندن بھی ٹوٹ گئے اب میں نے اسے سختی سے کہا کہ بھائی تم اپنی زندگی حلال طریقے سے گزارو میں سارا دن گھر میں تمہارے انتظار میں بیٹھتی ہوں اور شام آتے ہو تو تمہیں نیند آنکھوں میں ہوتی ہے آتے ہی سو جاتے ہو میرا حال بھی نہیں پوچھتے کہ جیتی ہوں یا مرتی ہوں میری کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں اور باہر جاتے ہو تو تمہارے لیے خرچے بھی ہیں اور سب کچھ ہے اب جب میں نے خامن کو یہ بات کہنی شروع کی تو خامل نے یہ بات اپنی ماں کو بتا دی کہ یہ تو مجھے یہ بھی کہتی ہے یہ بھی کہتی ہے اب ماں بجائے اس کے کہ بیٹے کو سمجھاتی بیٹا پینا پلانا بھی بری بات ہے اور جائز بیوی کے ہوتے ہوئے پھر تم یہ حرام کام جو کرتے ہو یہ بہت ہی زیادہ برا ہے ماں نے اپنے بیٹے کی سائڈ لینی شروع کر دی ہاں تم کون سا اس کی خدمت کرتی ہو تم کون سا اتنی خوبصورت ہو اب ذرا سوچیے یہ خالہ ہے یہ ساس بنی ہے یہ اپنی بھانجی کو خوبصورت نہ ہونے کے تانے دے رہی ہے حالانکہ وہ بچی خوبصورت بھی ہے تعلیم یافتہ بھی ہے مگر چونکہ دوسری طرف گوری لڑکی تھی اب ساس کہہ رہی ہے وہ گوری لڑکی تم سے زیادہ خوبصورت ہے اس لیے میرا بچہ اس کی طرف چلا جاتا ہے اب ان نا انصافی کی انتہا دیکھیے کہ ماں کو بجائے اس کے کہ بیٹے کو سمجھاتی وہ اپنی نیک سیرت خوبصورت عالمہ بچی کو کہہ رہی ہے کہ تم کیوں میرے بیٹے کو یہ بات کہتی ہو تمہیں کہنے کا کوئی حق نہیں کہنے لگے چند دنوں کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ پھر اسی طرح جو ہے اس کا آنا جانا زیادہ ہو گیا میں نے پھر اسے سمجھایا تو اس نے اس وقت ایشا کا وقت اپنی ماں کو بتا دیا اس کی ماں کو غصہ آیا تم میرے بیٹے کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت کیسی کر رہی ہو چنانچہ نے اپنی سگی بھانجی کو دھکا دے کے گھر سے نکال دیا اب وہاں اس کا کوئی اور رشتہ دار نہیں وہ جوان بچی کہنے لگی کہ میں اس وقت صرف دوپٹے میں تھی اور مجھے گھر سے باہر نکال کے کنڈی لگا دی اب میں ایک گھنٹہ دروازہ کٹکھٹاتی رہی بیل دیتی رہی کوئی نہ دروازہ کھلا مجھے ڈر لگے کہ لوگ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں کہیں کہ دروازے پہ کیوں کھڑی ہے تو کوئی مرد میری طرف نہ آئے چنانچہ میں نے بے اختیار راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیا وہ نوجوان بچی کہنے لگی وہ رات پوری کی پوری میں نے سڑکوں کے اوپر چلتے ہوئے گزار دی میں ڈر کے مارے بیٹھتی بھی نہ کہ کوئی مرد یہ نہ محسوس کر لے کہ یہ اکیلی ہے اور چلتی اس لیے رہتی کہ لوگ سمجھیں کہ یہ کہیں جا رہی ہے اب میری آنکھوں میں آسو ہے اور مجھے کوئی ڈر نظر نہیں آ رہا کہ میں جس دروازے پہ چلی جاؤں اور مجھے چھت نصیب ہو جائے کہنے لگو میری کہنے لگی میری سگی خالہ نے مجھے تھکا دیا اور اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ جوان العمر پردے دار لڑکی ہے اور میں اپنے اس بچے کی وجہ سے کر رہی ہوں جو شراب بھی پیتا ہے زنا بھی کرتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر کے کیا حت کہ میں نے ساری رات جاگ کر سڑکوں کے اوپر گزرتے ہوئے جو چلتے ہوئے گزاری وہ بچی کہنے لگی جتنا سہا بے سہارا میں نے اپنے آپ کو اس رات دیکھا اتنا بے سہارا انسان اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھتا دنیا کی محبت چلی گئی وہ جو سلوک کی منظر لوگ سالوں میں طے کرتے ہیں اس ایک رات کے دھکے نے مجھے سکھا دیے میرے دل سے دنیا کی اہمیت ختم ہو گئی میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں اگر کوئی ہے تو پھر نیلی چھت والا اپنا ہے میں اسی سے دعا مانگتی رہی اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا میری جان کی حفاظت کرنا کہنے لگی کہ رات کو عجیب و غریب شکلوں کے نوجوان لڑکے کبھی دائیں سے گزرتے کبھی بائیں سے گزرتے میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے وہ رات کتنی پریشانی میں گزاری بالآخر ایک جو ہے لیڈی پولیس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے روکا اور کہنے لگی کہ تم کیوں اس وقت سڑک پہ چل رہی ہو ابھی تو صبح کا وقت ہو چکا رات کے چار بج چکے میں نے کہا کہ بس میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے کہا کہ میں ذرا چلتی ہوں تھوڑی دیر وہ کہنے لگی کہ مشرقی لڑکیاں رات کو اس طرح اس وقت نہیں چلا کرتی آخر تم کیوں چل رہی ہو تو کفار عورتوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ مشرقی لڑکیاں رات کو گھر ہوا کرتی ہیں میں نے کہا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ کہنے لگی کہ چلو میں تمہیں میں تمہارے گھر پہنچاتی ہوں اس پولیس والی عورت نے مجھے گھر کے دروازے پر پہنچایا میں نے اسے کہا آپ چلی جاؤ اور میں دروازہ کٹکھٹا لوں گی میرے جو ہے گھر کے لوگ سو رہے ہیں میں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھوڑی دیر کے بعد جاگیں گے تو میں چلی جاؤں گی اس طرح میں نے پولیس کی عورت سے جان چھڑائی اور پھر ایک گھنٹہ میں دروازے کی دہلیج پر بیٹھی رہی دعائیں مانگتی رہی تب جا کر دروازہ صبح کے وقت اپنی ضرورت کے لیے انہوں نے کھولا اور میں دروازے میں گھر کے اندر داخل ہوئی میری سات مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی تم نے دیکھ لی اپنی اوقات آئندہ اگر ذرا بات کی تو پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر دھکا دے دیں گے کہنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ وہی خالہ ہے جس کو شریعت نے ماں کا درجہ اور رتبہ دیا شریعت کا حکم ہے اگر کسی کی ماں ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی خالہ کا وہی اکرام کرے وہی عزت کرے جو ماں کی کی جاتی ہے اس لیے کہ وہ ماں کی ماں نہیں ہے تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان کے اندر شیطانیت ہی پڑتی ہے تو پھر جب یہ عورت سانس بنتی ہے تو پھر اس کے اندر انصاف نہیں رہتا بلکہ اپنی چوتراہٹ اپنی جو ہے من مانی کرنے کے لیے اپنے جائز ناجائز ہر حکم کو یہ پورا کرواتی ہے اور کہتی ہے دیکھو کہ تم, ہے تم, تم میرے سامنے کتنے محتاج ہو واقعی بہو بیٹی کی مانند ہوتی ہے اس کو ہر حال میں خدمتی کرنی چاہیے لیکن اگر بیٹی کی بات بہو کی بات سچ ہے تو پھر سچ کا ساتھ دینا چاہیے یہ شیطانیت اگر بیوی کے اندر گھس جائے تو اس کو جو ہے خلاف شرع کام سمجھا دیتی ہے اور اگر سانس کے اندر گھس جائے اس کو خلاف شرع کام سمجھا دیتی ہے اس شیطانیت کا اندر سے نکالنا ضروری ہے کتنی عجیب بات ہے کہ وہی لڑکی شادی سے پہلے جس کو ساس نے پسند کر لیا اور پسند اور محبتوں کے ساتھ لے کے آتی ہے جس دن وہ بچی گھر چھوڑ کے آ جاتی ہے اس دن سے وہ بچی اچھی لگنے اچھی جو ہے لگنے کی بجائے بری لگنے لگ جاتی ہے اب اس کے اندر خامیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں یہ جو ہے بسا اوقات اس لیے تو کہتے ہیں کہ بڑھیا وہ تو فتنے کی بڑھیا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شیطانیت سے ہمیں بچائے کہتے ہیں کہ جی جب میں بہو تھی مجھے ساتھ اچھی نہ ملی اور جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہ ملی ہاں تم بڑی اچھی تھی کہ تم دوسروں کے ساتھ اچھی زندگی گزارتی رہی ہر انسان کامل انس... ہر شخص دوسرے کو کامل انسان دیکھنا چاہتا ہے مگر خود کامل بننے کی کوشش نہیں کرتا پرانے مجید میں اللہ تعالی نے شیطان کے مکر و فریب کا جہاں تذکرہ کیا وہاں ارشاد فرمایا ان نقید شیتان کا نظیبا کہ شیطان کے مکر تو کمزور ہوتے ہیں لیکن جہاں عورتوں کے مکر کی بات کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نقید کن عظیم تمہارے مکر تو بہت بڑے ہوتے ہیں تو عورت کے مکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے کا لفظ استعمال کیا شیطان کے مکر کے لیے اللہ نے کمزور کا لفظ استعمال کیا اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ بگڑی ہوئی عورت تو ابلیس کی بھی خالہ ہوتی ہے وہ تو ابلیس سے بھی دو قدم مکر میں آگے ہوتی ہے ابلیس اس سے بھی کچھ باتیں سیکھتا ہے ٹریننگ لیتا ہے کہ مجھے اس نے باتیں فلاں فلاں مکر اور فریب کی سکھائیں تو یہ جو انسان کی شخصیت میں شیطانیت کا پہلو ہے اس کی اصلاح کرنی انتہائی ضروری ہے اگر یہ شیطانیت غالب رہے انسان عیب جوئی بھی کرتا ہے عیب گوئی بھی کرتا ہے چنانچہ اگر آپ کسی عورت کو دیکھیں ہر وقت دوسروں کے عیب چننے میں مصروف ہے یا دوسروں کے عیب لوگوں کو بتانے میں مصروف ہے سمجھ جائیں کہ اس کے اندر شیطانیت کا پہلو غالب آ اور اگر کسی کے اندر آپ جنسی گناہ زیادہ دیکھیں ہر وقت بے پردہ ہو کر فیشن کے ساتھ باہر نکلنا غیر مردوں کی طرف للچا کر دیکھنا سمجھ لیں اس کے اندر حیوانیت کا پہلو زیادہ ہے تو آج اس شیطانیت کے پہلے کاش ہمارے یہاں اور اسی وجہ سے پھر انسان رشتے ناتوں کو توڑ دیتا ہے اور گھروں کی فضا خراب ہوتی ہے یہ لگائی بجائی انتہائی پوری بات ہے یہ دلوں کو دور کر دیتی ہے اور بالآخر اس کا انجام برا ہوتا ہے بلکہ علماء نے ایک واقعہ لکھا ایک آدمی غلام لینے کے لیے جگیا بازار میں تو کیا دیکھا کہ ایک غلام بک رہا ہے دیکھنے میں صحت مند ٹھیک ٹھاک ہے مگر قیمت معمولی ہے اس نے بیچنے والے سے پوچھا کہ کیا بات ہے تم اسے معمولی قیمت پہ کیوں بیچ رہے ہو وہ کہنے لگا اس میں ایک ایب ہے پوچھا کون سا ایب اس نے کہا کہ یہ لگائی بجائی کرتا ہے تو سوچنے والے نے سوچا یہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہے میں اس کو سنبھال دوں گا تھوڑی قیمت ہے اس نے وہ غلام خرید لیا گھر لے کے آیا چند دن کے بعد اس غلام کو جب گھر کے ماحول کا پتہ چل گیا اب اس نے اپنی لگائی بھجائی والی عادت پر عمل کرنا شروع کر دیا خامد کو بیوی کے بارے میں بتاتا کہ یہ اچھی نہیں اور بیوی کو خامد کے بارے میں کمنٹس دیتا کہ تمہارا خامد اچھا نہیں چنانچہ ایک دفعہ کیا ہوا بیوی کے پاس اس کو موقع مل گیا بات کرنے کا تو اس نے یہ بات کہی کچھ پتہ بھی ہے تمہارا میاں تو باہر ایک اور شادی کرنا چاہتا ہے اور سب چیزیں طے بھی ہو چکی ہیں اور تمہارے اوپر شوقن آنے والی ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد تمہاری وہ حیثیت نہیں رہے گی جو اس وقت ہے اس قسم کی باتیں کر کے اس نے عورت کو اتنا ڈرا دیا کہ بہت زیادہ سوچنے لگی اب میں کروں تو کیا کروں چنچے جس نے بتایا اسی پہ اعتماد وہ عورت بیچاری کر گئی کہ تم بتاؤ اس مصیبت سے میں کیسے چھوٹ سکتی ہوں کہنے لگا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں کہ ایک عمل ہے جو کوئی آدمی کرتا ہے مگر اس کے لیے اس کو خامن کی ریش کے داڑھی کے بال چاہیے ہوتے ہیں اس لیے اگر تم مجھے خامن کے داڑھی کے بال کاٹ کے دے دو میں اس سے امن کرواؤں گا تو پھر یہ اپنے تمہارے اوپر سوکن لانے کی بات ہی بھول جائے گا عورت بیچاری جو دھولی تھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس مکرو ویف کا وہ بات سمجھ گئی اس نے کہا بہت اچھا چنانچہ اس نے اسے ایک کینچی یا اس قسم کے کوئی اوزار لا کے دیا کہ تم اپنے خامن کے داڑھی کے بال مجھے کاٹ دینا چنانچہ عورت اس کے لیے تیار ہو گئی کہ ہاں میں آج رات جب خامن سوئے گا اس کے داڑھی کے کچھ بال میں نیچے سے کاٹوں گی گلے کے قریب سے تاکہ اوپر سے پتہ نہ چلے اب جب اس نے یہ بات پوری کر لی تو یہ غلام اپنے میاں کے اس خامن کے پاس آیا کہنے لگا تم تو میاں دور ہوتے ہو تمہیں کیا پتہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اس نے پوچھا کیا کہنے لگا تمہاری بیوی کسی کے عشق کے اندر گرفتار ہے چاہتی ہے کہ تم سے جان چڑائے اور اپنے محبوب کے ساتھ زندگی گزارے اس نے کہا واقعی تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہنے لگا ہاں بلکہ اس کی دلیل تو یہ ہے آج تم جب رات کو سونے لگو گے تم دیکھنا تمہاری بیوی کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز ہوگی چھری ہوگی چھوری ہوگی وہ تمہارے گلے کے اوپر گھونپ دے گی اور تمہیں آج مار ڈالنے کا پروگرام بنا چکی ہے چنانچہ خامد بڑا پریشان ہوا بہرحال گھر آیا گھر آ کر جب اس نے جو ہے جو ہے اس نے جو ہے کھانا کھا لیا اب وہ جھوٹ موٹ سو گیا سراطے لینے لگا مگر نیند کہاں تھی اندر سے تو جاگ رہا تھا وہ سادی عورت بیچاری جب اس نے دیکھا کہ گھنٹہ گزر چکا خامد نے سراٹے لینے شروع کر دیے تو اس نے وہ کینچی اٹھائی کہ میں خامد کے داڑھی کے نیچے کے بال کاٹوں جب وہ اپنی کینچی اس خامد کے گلے کے قریب لے کر گئی خامد اٹھ بیٹھا کہنے لگا مجھے پتہ چل گیا تم مجھے قتل کرنا چاہتی ہو اور تم کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو خامد کو اتنا غصہ آیا اس نے بیوی کو مارنا شروع کر دیا حتہ کے سر پر ایسی چوٹ پڑی کہ وہ بیوی تو وہی ہو گئی اب جب صبح کا وقت ہوا وہ غلام اس بیوی کے بھائی کے پاس گیا کہنے لگا تمہیں پتا ہے تمہاری بہن کو تو رات خامن نے اتنا مارا کہ اسے مار ہی دیا گیا چناتی اس بھائی کو جب پتا چلا وہ بھاگا ہوا آیا اور وہ بھی کوئی ایسی چیز لے کر آیا اس نے خامن کے سر پہ ماری اور خامن کو بھی مار دیا اب یہ لگائی بجائی کرنے والا غلام آزاد ہو گیا نہ بیوی رہی نہ خامن رہا تو اس سے معلوم ہوا کہ لگائی بجائی کرنا یہ بہت ہی پورا کام ہے انسان کی جان کا بھی خطرہ انسان کے ایمان کا بھی خطرہ اور کئی مرتبہ یہ سات بہو کے جھگڑے یہ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں کسی کے کرنے کا مقصد اور ہوتا ہے دوسرا اسے اور انداز سے سمجھ لیتا ہے اور غلط فہمیوں کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں باتوں کو کلیرے فائی نہیں کرتے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے سے وضاحت طلب نہیں کرتے غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہی ہے کہ جیسے بہو بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنی سانس کے ساتھ تھی کسی جگہ اس کو جو ہے ذرا ضرورت محسوس ہوئی کضائے حاجت کی اس نے اپنی سانس کو بتایا میں بیت الخلاء جانا چاہتی ہوں چنانچہ اس نے پوری طرح سمجھا نہیں اور وہ اسے کہنے لگی تمہیں کیا جلدی ہے تھوڑی دیر میں خامد آ جائے گا اس کے ساتھ چلی جانا تھوڑی دیر بعد پھر بہو نے کہا مجھے اجازت دے میں بیت الخلاء جانا چاہتی ہوں پھر ساتھ نے اسے روکا جب ایک تو دفاع کے بعد اس لڑکی کو یوں محسوس ہوا کہ تقاضا میری برداشت سے زیادہ ہے چنانچہ وہ خود چلی گئی ابھی گئی تھی کہ پیچھے سے خامد آیا اس نے پوچھا بیوی بی کہاں چلی گئی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تو اسے روکا تھا اکیلی کیوں جا رہی ہو خامد کو لے کے جانا تو ماں سمجھی کہ شاید یہ بیت الخال جا رہی ہے خال کے گھر جانا چاہتی ہے اس کو بچاری کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بیت الخلا ٹوائلٹ کو کہتے ہیں اور بیت الخلا خال کے گھر کو کہتے ہیں تو کہنے والے نے کچھ کہا سننے والے نے کچھ سنا اور اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہو گئی شیطان مردود کس قسم کی غلط فہمیاں دل میں ڈال دیتا ہے اور پھر گھروں میں چھوڑنگ کی ابتدا ہو جاتی ہے ایک مرتبہ کسی نے شیطان کو دیکھا اس نے کہا او مردود تو نے کیا دنیا میں فساد پھیلایا ہوا ہے کہنے لگا نہیں انسان خود فساد مچاتی ہے میں تو بس انگلی ہی لگاتا ہوں اس نے کہا تم نہیں جھگڑے کرواتے ہو کہنے لگا چنانچہ شیطان اسے لے کر ایک مٹھائی والے کی دکان پر گیا اس نے مٹھائی کا شیرہ بنایا ہوا تھا شیطان نے وہ شیرہ انگلی پہ لگایا اور وہ شیرہ دیوار کے اوپر لگا دیا جب دیوار پر لگایا تو پھر اس کے اوپر مکھی آ کر بیٹھی شیرہ کھانے کے لیے مکھی کو کھانے کے لیے ادھر سے چھپکلی آ گئی جب چھپکلی کھانے لگی ایک اس نے چھپکلی کو دیکھا تو اس نے چھپکلی کو جوتا مار ڈالا مگر جوتا جو ریٹرن ہوا تو مٹھائی کے برتن میں آ کے پڑا چنانچہ مٹھائی والے نے اس لڑکے کی پٹائی کرنی شروع کر دی لڑکے کے رشتہ دار آ گئے مٹھائی والے کی پٹائی کرنی شروع کر دی شیطان کہنے لگا دیکھو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا فقط انگلی لگائی شیرہ لگایا تھا باقی کام تو سارا انسان خود کرتے ہیں یہ شیتان ایسا ہی ہے یہ فخت شیرا لگا دیتا ہے اور پھر انسان آپس میں الجھ پڑتے ہیں لیکن اپنے اندر اگر ان کے شیطانیت نہ ہو انسانیت ہو تو پھر ان کے اندر معاملہ فہمی ہوتی ہے وہ بڑے بڑے جھگڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں محبتوں سے رہتے ہیں یاد رکھنا جتنی محنت سے انسان جہنم خریدتا ہے اس سے آدھی محنت سے اسے جنت مل سکتی ہے ہم کیوں اپنے گھروں کے ماحول کو خراب کرتے ہیں چاہیے کہ اسے نیکوکاری کا ماحول بنائے اور اپنے جو ہے اللہ کی بندگی کر کے زندگی گزارے لیکن خواہشات انسان کا بیڑا گرک کر دیتی ہیں ایک بات ذرا توجہ سے سنیے دل کے گانوں سے سنیے قیدی وہ عورت نہیں ہوتی جو چار دیواری کے اندر بند ہوتی ہے قیدی اس عورت کو کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے خواہشات نفتانی میں گھیر لیا ہوتا ہے یہ بیچاری قیدی ہے جو نفتانی خواہشات میں چاروں طرف سے گھر چکی آج آج اکثر دیکھا گیا جوان بچیاں نفتانی خواہشات میں گر چکی ہوتی ہیں قیدی بن کر زندگی گزارتی ہیں مگر اللہ کی قیدی نہیں شیطان کی قیدی ہوتی ہیں اسی کے والی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں دوسروں کے دلوں کو دکھاتی ہیں اس کو برا بھی نہیں سمجھتی امام ربانی حضرت مجدد مجد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے چاہے مومن کی ہو یا کافر کی ہو تو شریعت بلا ضرورت کسی کی بھی دل آزاری کی اجازت نہیں دیتی تو دیکھیے کتنی بڑی بات کر دی فرمایا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے مومن کی ہو یا کافر کی مومن کی ہو تو پھر تو بہت بری ہے اس لیے کہ اللہ نے مومن کو شان دی اور آج دل کو توڑنا بہت آسان کام سمجھا جاتا ہے اچھا اس میں یہ بھی ایک بات دین میں رکھ لیجیے کہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اب دل توڑنے سے عورت یہ نہ سمجھ لے فلاں گناہ کی فرمائش کی اب میں اگر بات نہیں مانوں گی تو دل ٹوٹے گا یہ بات نہیں ہے خلاف شریعت کسی کی اطاعت نہیں کرتی لاتا مخلوق فیما سیت الخالق اللہ تعالیٰ کی معافیت میں مخلوق کی بات نہیں ماننی تو جب بھی دل توڑنے کی بات ہوتی ہے اس سے مراد شریعت کے دائرے کے اندر میں رہتے ہوئے دل توڑنے کی بات ہوتی ہے بہرحال عورت جو ہے اس کے اندر اگر نیکی غالب ہو تو وہ گھر کے لیے رحمت ہوتی ہے اور اگر اس کے اندر شیطانیت غالب ہو جائے تو گھر کے لیے وہ زحمت ہوتی ہے اس دنیا میں عورت کے آنکھوں سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں یہ ایسے روتی دھوتی ہے کھاوین کے سامنے ٹسوے بہاتی ہے کھاوین کے سامنے آنسو گراتی ہے اسی لیے تو مگر مچ کے آنسو ان کو کہا گیا کہ پھر جو چاہتی ہے منوا لیا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تو کمزور ہے لیکن بڑے بڑوں کو یہ گرا دیتی ہے اور ان کو جو ہے پھسلا دیتی ہے اس لیے ایک بری عورت ستر برے مردوں سے زیادہ فساد پھیلا لیتی ہے ستر برے مرد فساد پھیلانا چاہے وہ اتنا فساد نہیں پھیلا سکتے جتنا ایک بری عورت فساد پھیلا دیتی ہے خاندان کے اندر مصیبت برپا کر دیتی ہے ایک چہرے پہ دو چہرے سجانے کی یہ ماہر ہوتی ہے چنانچہ خامد کے سامنے کچھ اور بنتی ہے دوسروں کے سامنے کچھ اور بنتی ہے اس لیے چاہیے کہ یہ جو شیطانیت کا پہلو ہے اس کو اپنے زندگی سے ختم کر دیا جائے کسی شیطانیت کے پہلو کی یہ جو ہے دلیلیں ہوتی ہیں علامتیں ہوتی ہیں ذرا سی بات کی عورت عملیات کے پیچھے بھاگی جلی جاتی ہے جادو کے پیچھے بھاگتی ہے سفلی عمل کرواتی ہے ٹونے کرواتی ہے جن بھوت کی داستانیں گھڑ لیتی ہے اپنے جو ہے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے شگون لیتی ہے ریاکاری اور دکھاوے کے پیچھے ہوتی ہے نمود و نمائش کی ملکہ ہوتی ہے اور رسم و رواج کے اوپر ایسے عمل کرتی ہے جیسے کہ نیک لوگ سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں سب اسی شیطانیت والی صفت جو ہے شیطانیت والی خباقت کا اثر ہوتا ہے کہ یہ عورت ایسے یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو انسانیت کی شخصیت میں ایک حیوانیت کا پہلو ہے اس کو آپ نے دو تین دنوں میں تفصیل کے ساتھ سن لیا ایک شیطانیت کا پہلو ہے حیوانیت کے پہلو کو ضرورت کے درجے تک سمیٹ کے رکھنا ہے اس سے بڑھنے نہیں دینا لیکن شیطانیت کے پہلو کو سرے سے ہی ختم کر دینا ہے ہمیشہ کے لیے زندگی سے نکال دینا ہے خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو مکر فریب سے دور ہوتی ہیں دھوکے سے دور ہوتی ہیں ریاکاری سے دور ہوتی ہیں نکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان انفاعات کو اور زیادہ بڑھائے اور اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون زندگی عطا کرے اس لیے ایک بات ذہن میں رکھیے اسی شیطانیت والی جو ہے پہلو کی یہ بات ہوتی ہے کہ عورتیں لانت ملاوت زیادہ کرتی ہیں زیادہ بد دعائیں کرتی ہیں چنانچہ نبی علیہ اشاط اسلام نے ارشاد فرمایا عورتیں جہنم میں زیادہ دیکھی میں نے صحابیات نے پوچھا یا صحابہ نے پوچھا اہلا کے نبی کس وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تو ان کو ہر چیز پہ لانت کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا اپنے خامن کی ناشکری ہوتی ہیں اس کا احسان نہیں مانتی جتنا مرضی اچھا بن کے رہنے کی وہ کوشش کرے مگر اس کی جو ہے اچھائی کو نظر انداز کر دیتی ہیں اور اس کی برائی کو ہر وقت سامنے ایکسپلوئٹ کرتی ہیں ان دو باتوں کی وجہ سے میں نے عورتوں کو دیکھا کہ جہنم میں زیادہ گئیں اور ایک یہ بد دعائیں بہت دینا شروع کر دیتی ہیں ذرا کوئی بات مرضی کے مطابق نہ ہو تو جن کے اندر شیطانیت غالب ہوتی ہے وہ پھر مرد کو جو ہے متاثر کرنے کے لیے بد دعائیں دیتی ہے بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ بیوی نے بد دعائیں کیا دینی ماں بچوں کو بد دعائیں دیتی ہے جس عورت نے خود بچے کو جنا بالا پوسا اب اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو بدوائے دینے بیٹھ جاتی ہے لوگ سمجھیں گے شاید بڑے غلطی کرتے ہیں دکھیوں کے بدوائیں دیتی ہے ارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں ان کو بدوائے دیتی ہیں ایسی جاہلا ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ماں کا منصب کیا ہے انہوں نے دین کے پایا نہیں ہوتا کسی سے روحانی تعلق جوڑا نہیں ہوتا ان کو دین کی خبر نہیں ہوتی دودھ پینے والا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے ہے امی مجھے اٹھا لو اور خود یہ کسی کام میں لگی ہے اس کو دھکا دے کے پیچھے کرے گی اللہ تعالیٰ بے قدروں کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے وہ کیسا قریب پروردگار ہے ماں کو دیکھا اپنے بچے کو دھکا دے کے کہتی ہے دباؤ پیچھے سے ہٹتا ہی نہیں بچہ بےچارا رو کے پھر پیچھے آتا ہے کہتی ہے تو تو سوتا تو سو ہی جاتا تو اچھا تھا کیا تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا اب یہ ماں جب اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو یہ کہہ رہی ہے تو تو سوتا سو ہی جاتا تو اچھا تھا تو یہ بدوا کی عادتیں بہت بری عادتیں ہیں چنانچہ ایک عورت تھی اس کو اللہ نے اسی طرح بیٹا دیا اس نے اپنے غصے میں آ کر اپنے بچے کو اسی قسم کی بدوا دے دی مر جاتا تو اچھا تھا بعد میں پھر عورتیں کہتی ہیں ہم دل سے بس دعا نہیں دیتی بس زبان سے نکل جاتی ہے دیکھیے جب تمہاری زبان سے نکل گئی یہ عمل اللہ کے ہاں پہنچ جائے گا اب اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے تم نے تو زبان کی کمٹمنٹ دے دی چنانچہ ایک عورت نے بچے کو کہہ دیا تو تو مر جائے تو اچھا مجھے کیا تم نے ہر وقت پریشان کر دیا اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا مگر بچے کو اس وقت موت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے بچے کو نہ بنایا لائق بنایا وہ بچہ پڑا ہوا جوان ہوا حتی کہ اتنا اچھا وہ کاروبار کرنے والا بنا لوگ اس کی مثال دیتے اتنا خوبصورت بنا کہ لاکھوں میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے لوگ اس کی مثال دیتے وہ اتنا نوجوان تھا پورے محلے کے اندر ماں باپ بچوں کو مثالیں دیتے تھے کہ کاش تم ایسے بن جاتے عورتیں تما کرتی تھی ہمارے بیٹے بھی ایسے نیک بنے اتنے لائق اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت بنے وہ ایسا ثانی قسم کا بچہ بنا ماں نے اس کی شادی کا انتظام کر لیا جب ساری تیاریاں کر لی اور شادی کا دن قریب آ گیا اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو موت دے دی اب جب جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے اب ماں بیٹھی رو رہی ہے میرا جوان بیٹا مجھ سے چلا گیا جدا ہو گیا میں نے تو شادی کی تیاری کر رکھی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی اللہ والے کے دل میں یہ بات ڈالی اس کو جا کے کہو تمہاری اپنی دعا قبول ہوئی مگر ہم ہم نے بچپن میں موت نہیں دی ہم نے چاہا اس نعمت کو ہم ذرا بڑا ہونے دیں جب یہ پکے پک پھل تیار ہو جائے گا ہم اس وقت پھل کاٹیں گے تب تمہیں پتہ چلے گا تم نے کس نعمت کی بے قدری کی مگر اس عورت پہ اس نوجوان بیٹے ایسا صدمہ ہوا ساری عمر کے لیے پاگل ہو گئی وہ لوگ گلیوں کے اندر تنکے چنا کرتی تھی ہم نے بھی اس عورت کو دیکھا مگر اس کا بیک گراؤنڈ سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے اور یہ جو شیطانیت کا پہلو ہے اللہ تعالیٰ اس پہلو کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہم انسان بن کر زندگی گزارے وہ آخر ان الحمد انمد رب العالبی